سامنے ان تمام چیزوں, چیزوں کے بعد صرف ایک عظیم حربہ رہ گیا وہ یہ تھا کہ دھرا اور دھمکا کر کے کسی طریقے سے دعوت کو روکا جائے ڈرایا جائے تھمکایا جائے لالت دلائی جائے ترغیب دلائی جائے کس مذہب کو چھوڑ دیں جب <Surum> ہر چیز سے گنڈا گر بدماش اور مار پیٹ کے اوپر اللہ کے رسول وسلم کے ساتھ تکلیف ہے ابو بسروں اور عمر کو بھی تکلیف ہے عثمانوں اور کو بھی تکلیف ہے جنا سو کے سکم چٹائی پیراتے بسر کرنے والا وہ اس رحمت دو جہاں او بھی بھی الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله رسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين واخفذ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوب وتقلبك في الساجدين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 نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا یہ سلسلہ چل رہا ہے پچھلے درس میں ہم اور آپ یہاں تک پہنچے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کل کھلا دعوت کا علی اعلان دعوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے جن کے لیے خیر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے نیک دل بنایا تھا خواہ وہ اعلیٰ خاندان کے تھے مالدار لوگ تھے یا وہ غریب قسم کے لوگ اور غلام خاندان سے تھے ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اور جو لوگ کہ انہیں اپنے مال کی فکر ہوتی ہے اپنے منصب کی فکر ہوتی ہے اپنی سرداری کی فکر ہوا کرتی ہے وہ لوگ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکاوٹ بنے اور یہ رکاوٹیں کئی قسم کی تھی جن میں سے بعد کا ذکر پچھلے مجلس میں ہوا تھا آپ کے خلاف روپگنڈا کیا گیا آپ کو جادوگر آپ کو شاعر حتیہ کی نعوذ باللہ من ذالک آپ کو جھوٹا کہا گیا نا اور یہ چیز بڑے منظم طور پر چلتی رہی اس لیے کہ ان کی کوشش تھی کہ کسی بھی طریقے سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر لبیک نہ کہیں حدا کی وہ لوگ یہاں تک کرتے تھے کہ مکے میں داخلے کے جو راستے تھے اس لیے کہ عام طور پر مکہ پہاڑی علاقہ ہے مکے میں داخلے کے راستے محدود تھے محدود راستوں سے لوگ مکے میں داخل ہو سکتے تھے تو ہر ناکے پر کچھ لوگوں کو بیٹھا دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کا کان اتنا بھر دیا جاتا کہ ان میں سے بہت سے تو ایسے تھے کہ حرم شریف میں جاتے تو اپنے کانوں میں کپڑا ڈال کر کے جاتے کہ کہیں آپ کی بات نہ سن لیں لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلتی رہی صرف یہی نہیں کہ اہل مکہ کے لوگ مکہ, سے باہر مکہ کے باہر سے آئے ہوئے لوگ بھی جیسے حتی بودر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں عمر بن عبسہ ہیں حتیٰ کی پچھلے درس میں جیسا ہم نے بیان کیا کہ حتی ضماد الازدی جنہوں نے اپنے علاقے میں سنا کہ مکہ میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جسے لوگ مجنون کہتے جس کے اوپر جنوں کا اثر ہے اور وہ یہ کام کیا کرتے تھے لہذا انہوں نے کیا کیا وہ اس غرض سے مکہ مکرمہ آئے کہ آپ کا علاج کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کا کوئی جواب دینے کے بجائے ان الحمد للہ جیسا کہ پچھلے ہفتے ذکر کیا پچھلے دس میں ذکر کیا تھا یہ آپ نے ان کے سامنے پڑھا اور وہ خود مسلمان ہو گئے اب مکہ والوں کے سامنے ان تمام چیزوں کے بعد صرف ایک عظیم حربہ رہ گیا تھا وہ یہ تھا کہ ڈرا اور دھمکا کر کے کسی طریقے سے اس دعوت کو روکا جائے ڈرایا جائے دھمکایا جائے لالچ دلائی جائے ترغیب دلائی جائے کہ اس مذہب کو چھوڑ دے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بڑا مشہور قصہ ہے شاید تفصیل سے کہیں آگے آئے کہ رتبہ ابن ربیع جو مکے کا بڑا ہی مشہور اس وقت مکے کا اگر سردار ان سرداروں میں مانا جاتا تھا اسے لوگوں نے تیار کیا کہ کی آپ شیر بھی جاتے جانتے ہیں آپ جادو کو ہی پہچانتے ہیں آپ کو کہانت کی بھی خبر ہے ایسا کیجئے کہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے آپ ہی جائیے چنانچہ وہ تیار ہوا اور آتا ہے اور تعجب کریں کہ اس نے عجیب حکمت سے بات کی سوال کرتا ہے کہ اے محمد اللہ صلی علیہ محمد یہ بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا آپ کی والد افضل تھے آپ بہتر ہیں یا آپ کی دادا آپ کے دادا بہتر تھے دیکھیے یہ حکمت اور پوائنٹ کی بات کوئی بھی کہے کسی کے باپ کتنا پورا ہو اپنے منہ سے نہیں کہ میں اپنے باپ سے بہتر ہوں ہے کہ نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ اچھا آپ افضل ہیں کہ آپ کے باپ افضل تھے آپ افضل ہیں یا آپ کے دادا دادا افضل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے کسی بات کا جواب نہیں دیا کہا کہ آپ کا مسئلہ عجیب ہے آپ دیکھتے نہیں کہ آپ نے اپنے باپ دادا کو بے قرار دیا انہیں گمراہ ٹھہرایا ان کے معبودوں کو آپ نے بے اکلا قرار دیا معبودوں کی برائی کی آپ کی وجہ سے دیکھیں پورے مکے کے اندر صورت حال یہ ہے کہ جس طریقے سے کسی انسان کی اونٹنی ہے اس کی گائے ہے وہ حاملہ ہے اور آج یا نہ کل بچہ دینے والی ہے جو دہاتی ہوگا میری طرح وہ جانتا ہوگا کہ بچے کس پہ صبری سے گائے ہے بکری ہے بھئیں سے اس کے بچے دینے کا انتظار کرتے رہتے ہیں یعنی اس کا کوئی وقت نہیں رہتا دن میں ہے کہ رات میں ہے صبح ہے کہ شام میں ہے صبح ہو پاتی کہ صبح نہیں ہو پاتی کہا یہی صورتحال حال ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف تلوار لے کر کے نکل جائیں اور ایک دوسرے کا سفایا ہو جائے بس یہی اتنا باقی رہ گیا ہے بس لمبی سی باتیں کی بتا رہا ہوں کہ کبھی دوسرے موقع سے اس کو کہا کہ اگر آپ مال چاہتے ہیں تو آپ کو مال دیا جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ وٹیرے بنے رہے ہیں رئیس بنے رہے زمیندار بنے رہے جاگیردار بنے رہے آپ جدھر چلیں آپ کے پیچھے چار چھ آٹھ لوگ چل رہے ہیں دس پانچ لوگ آپ کے آگے ہاں بھائی راستہ صاف کرو چلو ہے کہ نہیں آپ کے پیچھے چل رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں آپ جو چاہتے ہیں ہم وہ کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن برائے مہربانی آپ یہ اپنا کام بند کر دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خاموشی کے ساتھ بڑی خاموشی کے ساتھ اس کی پوری باتیں سنتے رہے اس کے بعد کہا ابو ولی آپ اب اپنی بات کہہ چکے ابو ولی آپ اب اپنی بات کہہ چکے ہاں آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن البرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآن عربی قومی علمون بشیرا بشیر لا اسمعون آپ صلی وسلم وقت نہیں کہ میں اس کا ترجمہ اور اس کی تفصیلات کے سامنے رکھوں لیکن یقیناً دنوں کو دہلا دینے والی ہے دل پر دستک دینے والی باتیں ہیں اور آخر میں ایک سفا کے بعد کیا ہے فخل مِثْلَ عَادِ <وَتَمُود> لیکن اگر پھر بھی بولو یہ بات نہیں مانتے تو آپ کہیے کہ عاد اور سمود کے اوپر جیسے کڑکا آیا ہے طوفان آیا ہے ہلاکت اور بربادی آئی ہے ایسے تمہارے اوپر بھی آنے والی راوی کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تک پہنچے تو رتبا ابو ولید اپنی جگہ سے اٹھ جاتا ہے اور آپ کے جہان دہ مبارک پر اپنا ہاتھ رکھتا کرے بس کیجیے بس کیجیے بس کیجیے بس کیجیے ارے بس کیجیے بس اور وہاں سے چپ چاپ اٹھا اور سیدھے کہاں چلا گیا واپس چلا گیا ابو جہل شہبا ابو لہب عاص ان لوگوں نے جب شکل دیکھی تو اس کی وہ شکل نہیں ہے جو پہلی شکل تھی پہلے تو بڑے فخر کے ساتھ گھمنڈ کے ساتھ گیا تھا کہ ہاں لالچ دلا کر کے مال کی بیویوں کی عورتوں کی سرداری کی لالچ دلا کر کے محمد اللہ مسلح اللہ محمد کو میں قائل کر لوں گا لیکن واپس آ رہا ہے تو نہ اس کی چال پہلی چال ہے نہ اس کی شکل پہلی شکل ہے لوگوں نے کہا کہ اس کے اوپر بھی جادو چل گیا پوچھا کہ آخر محمد اللہ وسلم نے کیا جواب دیا کہا کہ اس نے کیا کہا ہے میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہا کہ تو ابو ولید ہو ابو ولید تم ہو تم عربی جانتے ہو عربی کے ماہر ہو پھر تم یہ بات کر رہے ہو تمہارا سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی کہا کہ میرے سمجھ میں صرف اتنی بات آئی ہے بس وہ کیا اگر آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو آپ کہہ دیجیے کہ تمہیں ایسے ہی عذاب کی دھمکی میں دے رہا ہوں جو عذاب عاد اور سمود پر آیا ہوا تھا تو عرض کرنے کا مقصد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو درایا بھی گیا اور آپ کو رغبت اور لائچ بھی دی گئی اور صرف یہی نہیں جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہو تھے ہر ایک کے ساتھ یہی حربہ استعمال کیا انہوں نے چنانچہ سیرت ابن ہیشام وغیرہ میں ہے راوی کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی شک مسلمان ہوتا تو ظاہر بات اس کی تین کیفیت ہو سکتی تھی یا تو وہ مالدار ہوتا اور تاجر ہوتا یا اپنے قبیلے کا بڑا یا اپنے معاشرے میں اپنے ماحول میں اس کو ایک اہمیت حاصل ہوتی اور یا تو پھر کمزور غریب اور مسکین ہوتا اگر کوئی شخص خاندان کا بڑا ہوتا تو ابو لہب یا اس کے کہنے پر کوئی شخص جاتا اور اس سے کہتا تم نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا حالانکہ وہ تم سے بہتر تھے تم اپنے دن سے پھر جاؤ ورنہ ہم تیرے خوابوں کو پریشان کر دیں گے تیری رائے کو ٹھکرا دیں گے تیری عزت کو اور تیرے شرف کو مٹی میں ملا دیں گے اور اگر کوئی تاجر ہوتا تو اسے دھمکی دیتا اور ڈراتا کہ تم اس دن سے پھر جاؤ ورنہ تمہاری تجارت کو ماد کر دیں گے تمہارا مال لوٹ لیں گے اور تمہاری ساری سرورت جو ہے سارا مال ختم کر دیں گے اور اگر کوئی غریب ہوتا غلام ہوتا تو اس کے اوپر کیا کرتا کی اس کے آقا کو اس کے خاندان کے اسی لوگ کو اس کے اوپر کیا کر دیتا مسلط کر دیتا ہے کہ ہاں اسے سزا دو اسے مارو اور اسے تکلیف دو اور تعجب کریں گے کہ یہ معاملہ صرف مکہ کے اندر ہی تک نہیں ہے مکہ کے اندر ہی تک نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ پچھلے بار ہم نے کہا تھا کہ آپ نے جب دعوت شروع کی تو مکہ میں بھی دعوت دی مکہ کے باہر جہاں تک آپ پہنچ سکتے تھے آپ نے وہاں پہنچ تک لوگوں کو دعوت دی بازاروں میں جایا کرتے تھے جہاں پر دور دراز عراقے سے چاہے سوکھے مجنہ ہو سوکھے دل مجاد ہو یا سوکھے اوقاد ہو اس لیے تین بازار بڑے مشہور اس وقت کے تھے اور دو بازار جو ایک حج سے پہلے یعنی اوقاد اور جو ایک حد کے بعد دل مجاد تھا ان دونوں بازاروں کا تو آپ خاص خیال رکھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ کے لوگ یہی نہیں کہ مکہ کے اندر آپ کا پیچھا کر رہے ہیں آپ کو ڈرا اور دھمکا دیں لوگ مطلب کر رہے ہیں نہیں مکے سے باہر جا کر کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بھی لوگ پہنچ گئے اور انہیں بھی کہنے لگے کہ آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیے تو لوگوں نے ڈرانے کا اور دھمکانے کا بھی اور جب بات اس سے بھی نہیں بنی تو ایک عجیب چیز کا مطالبہ کیا ان سے وہ کیا ہے کہ اگر آپ یقیناً سچے نبی ہیں تو آپ مجزت لا کر کے دکھا دیجئے پرانی مجید میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ وشواس فرماتا ہے کہ ایک طرح سے جب انسان کبھی بھی دلیل سے ہار جاتا ہے تو ایسی ہی چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے جو انسانی بس سے باہر کی چیز رہا کرتی خج سے نہیں اس کام آتے بحث نہیں کام دیتی تو ایسی ہی چیز کا مطالبہ کرتا ہے جو بار. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ الانعام کے اندر اللہ ارشاد فرمتا ہے وقالو لولا نصر آخر ان کے اوپر کوئی موجزہ ان سے کوئی موجہ کیوں نہیں آ جاتا کوئی موجزہ دکھلائے اور معجزوں میں سب سے اہم چیز اہل مکہ کے نزدیک کیا تھی سب سے اہم چیز اہل مکہ کے نزدیک مجھے ہی جانتے ہیں کہ مکے میں پانی کی بڑی کمی تھی اللہ تبارک و تعالی نے زمزم دے دیا تھا انہیں ورنہ عام طور مکے میں پانی کی بڑی کمی تھی مکے کی آج بھی دیکھیں اتنی آبادی بڑھ جانے کے باوجود بھی مکے میں چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے کہیں کھیتی کا باغ وغیرہ کا نام نشان نہیں دیکھیے اس حکومت نے اللہ تعالیٰ اسے عزت سے رکھے اور سلامت رکھے کہ کتنی سرنگیں نکالی ہے کاٹ کر کے مکے میں جو لوگ اپنی گاڑیوں سے جاتے ہیں دیکھتے ہوں گے راستہ بنانے کے لیے جگہ جگہ انہوں نے سرنگیں بنائی ہے کہ نہیں بنائی کیوں اس لیے کہ مکے کی جو آبادی ہے خاص طور پر کھانے کعبہ جو خاص پہاڑوں کے بیچ میں تین طرف سے مستقل پہاڑ ہی پہاڑ ہے وہ کھانے اور جو قریش کے لوگ تھے خاص کھانے کے ارد گرد آباد تھے لہذا وہ لوگ جس چیز کی ضرورت رہتی ہے اسی کا مطالبہ کیا کرتے تھے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ رشاط میں صرف ایک جگہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورہ بنی اسرائیل سورہ بنی یہ مکی سورت ہے یہ مکی سورت ہے اس کے اندر اللہ تبارک وطالعہ مشرقین کا جو معارضہ آپ کے ساتھ تھا بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کاش کے اسے آپ لوگ سمجھتے اور اسے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کوشش کرتے میں صرف ایک جگہ سے پڑھ کر کے سناتا ہوں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا وہ کالو لنو ملا کا حتلا وہ کہتے ہم آپ پر ایمان نہیں لے آئیں گے یہاں تک کہ زمین سے آپ میرے لیے چشمے جاری کر دیں یہ دیکھیے مسجد کا مطالبہ پہلا مطالبہ تھا دوسرا مطالبہ کیا ہے اوتکون خلا الف جہاں آپ ایسا کریں کہ یہاں سے پہاڑوں کو ہٹا دیں پہاڑ جب ہٹ جائیں گے زمین برابر ہو جائے گی اور وہاں آپ کے لیے باغات ہوں کھجور کے بھی اور انگور کے بھی اور ان, ان باغات کو سیراب کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے نہریں ہونی چاہیے نہریں ہونی چاہیے اور صرف اسی پر نہیں اور سما کما زام تلئی نہ کیسا یہ آپ یہ کہتے ہیں نا اگر تم ہمارے اوپر ایمان نہیں لے آئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا تو ایسا کیجیے کہ آسمان کو ٹکڑے, ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر نازل کر دیجیے آپ کہہ رہے ہیں نا لے آئی آسمان ہمارے اوپر گر جائے ہمیں عذاب میں ڈال دیے یا اس پہ دیکھیں تین ہوا چوتھا سوال کیا ہے اوتلاک آپ کہتے ہیں نا آپ کے اوپر اللہ تبارک کو تعالیٰ یہ قرآن نازل کر رہا ہے آپ کے پاس وہی کہاں سے آ رہی ہے اللہ کے پاس سے آ رہی ہے, والا کون ہے؟ فرشتہ ہے لہذا اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کے حاضر کر دیے ہم بھی اپنے آنکھ سے دیکھ لے کہ وہ کون سی ہے وہ کون سا فرشتہ ہے تو آپ کے لیے کیا لے ہے وہی لا کر کے دیتا ہے یا کیا ہونا چاہیے یون اللہ کا یا آپ کا گھر جو ہو آپ کے لیے تو رہنے کا گھر نہیں ہے آپ کے پاس آپ کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے آپ ایسا کیجیے کہ کی جس طریقے سے دنیا کے جو بادشاہ ہوتے جی اور آپ تو اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ہیں جو کہتے ہیں ہر چیز پر خادی رہے تو آپ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سونے کا ایک محل بنا دے سونے کا ایک محل بنا دے اور یا, یا نہیں تو ایسا کیجئے کہ آپ ہمارے سامنے ہمیں اکٹھا دیکھ رہے ہیں اور آپ آسمان پر چلے جائیے اور وہاں جا کر کے وہاں سے ہم ایسے نہیں بانیں گے وہاں سے کوئی کتاب نازل کیجئے کہ ہم اسے دیکھ کر کے پڑھ لیں کہ ہاں بھائی ہمارے طرف سے کتاب آ رہی ہے معذرا دیکھیے آپ پانچ یا چھ چیزوں کا مطالبہ کیا ہے لیکن ان تمام باتوں کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے کیا دیا ہے کل سبحان ربی ابھی کے آخر میں ہلکن تو اللہ بشر رسولہ کہ سبحان اللہ یہ تم کیا مطالبہ کر رہے ہو یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے میں تو تمہارے پاس ایک بشر اور رسول بن کر کے آیا ہوں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرتے رہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھی اس کا جواب کیا دیا پہلا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ معجزے ظاہر کرنا یہ صرف اللہ تعالی کا کام ہے کسی انسان کے بس میں یہ اختیار میں نہیں کہ وہ معجزہ اور کرامت کو ظاہر کر دے اسی لیے اہل سنت وال جماعت کا عقیدہ ہے ساتھیوں کہ نبیوں کا معجزہ اور ولیوں کی کرامت برحق ہے نبیوں کا معجزہ اور ولیوں کی کرامت برحق ہے لیکن نہ معجزے کا لے آنا اور کرامت کا ظاہر کرنا نبی اور ولی کے اپنے اختیار میں نہیں ہے جب اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ضرورت محسوس کرتا ہے اپنے نبی کی مدد کرنی ہوتی ہے اپنے ولی کی مدد کرنی ہوتی ہے اپنے نبی کی دلجوئی کرنی ہوتی ہے اپنے ولی کی دلجوئی کرنی ہوتی ہے اپنے نبی کے دل کو تسکین دینا ہوتا ہے اپنے ولی کے دین کو مضبوط کرنا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر معذے اور کرامت کا ظاہر کر دیتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یہ چیز متعدد جگہ ہیں سنانچ سورہ ابراہیم میں ہے قالت لهم اللہ بشر ان کے رسولوں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے ہم تو تمہاری ہی جیسا ایک رسول, رسول ہیں لیکن اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے رسالت سے نواز دیتا ہے اور کیا وما کالا بسلطان ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم تمہارے پاس زلیل لے کر کے آئے ظاہر کریں دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی دلوں کے ذرا اس نقطے کے اوپر غور کریں گے آپ لوگ اللہ تعالی دلوں کے راز کو جاننے والا ہے کہ کون سا آدمی کس نیت سے سوال کر رہا ہے آیا اس کا مقصد حق تک پہنچنا ہے یا مجرد اعتراض کرنا ہے اس کا مقصد گاڑی کو چلنے دینا ہے یا گاڑی کے سامنے آ کر کے روڑے اٹکانا اس کا مقصد کیا اس لیے کہ جس کا مقصد حق پر پہنچنا ہو اس کے لیے ایک دلیل کافی ہوتی اور جس کا مقصد حق پہ نہ پہنچنا ہو اس کے لیے آپ ایک نہیں سینکڑوں دلیلیں لا کر کے آپ رکھ دیں وہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ولو جی تم بالکل اگر آپ تمام آئے بھی لے آدے ہو پھر بھی وہی ایمان لانے والے اللہ تبارک وط اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ یہ لوگ جو معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں صرف اعنات اور حد دھرمی کی بنیاد پر کر رہے ہیں. حق تک پہنچنا نہیں ہے وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهدَ لَإِن آیَتٌ لَيُؤْمِنُ اور زور دے دے کر کے قسم کھایا اللہ تعالیٰ کی اگر ان کے سامنے نشانی اور موجہ آ جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے آپ کہیے پل کہ ان آیاتوں آیات موجاد کس کے پاس ہیں اللہ کے پاس ہیں وما یش رات انہا ایجاجات لا یو منون آپ کو کیا معلوم ہے کہ اگر آیات آ جائے گی تو پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لے آئے ایک چیز تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہر مطالبے کو پورا نہیں کیا وجہ اس کی کیا تھی اس لیے کہ جب مطالبہ اگر پورا ہو جائے پھر بھی ایمان نہ لے آئیں تو اللہ تعالی کا عذاب یقین ہوتا ہے قوم سمود نے مطالبہ کیا نا مجزے کا مطالبہ کیا حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ابھی اس چٹان سے ایک پوٹنی نکلے گی جس کا دودھ تمہارے لیے کافی ہوگا سب کے لیے لیکن ان کے دیکھتے دیکھتے چٹان سے اوٹنی نکل رہی ہے لیکن پھر بھی وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں یہی نہیں کہ صرف ایمان نہیں لے آئے اوٹنی کبھی دبا کر دیا نعوذ باللہ نوزال نتیجہ کیا نکلا نتیجہ کیا نکلا تاریخ اور برباد ہوئے نا اسی لیے اللہ تعالی سورہ بنی اسرائیل میں قوم سمود کی مثال دی ہے وما منعنا ان نرسل اللہ ان وما نرسل اللہ آیات کو ہم موجزات کو اس لیے نہیں ظاہر کرتے کہ بہت سے موجزات آپ سے پہلے نبی لے کر کے آئے اور لوگ ان کے معجزات کو جھٹلاتے رہے ان کے کو لوگوں نے اور موجزات داخل ہونے کا نادل کر, ظاہر کرنے کا مقصد کیا ہے صرف لوگوں کو ڈرانا اور دھمکانا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے ایک بار اللہ مسلم احمد ابا سے مروئی ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول جبرائیل آئے اور کافروں نے مطالبہ کیا کہ یہ سفا پہاڑی جو ہے آپ اسے سونے کا بنا دیجیے ہمیں تجارت کرنے کی ضرورت کیا ہے سردی میں ایک تجارت کریں یمن کی طرف اور گرمی میں تجارت کریں شام کی طرف کیا ضرورت تجارت کر دیجیے شمال اور جنوب کا سبر کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ سفا پہاڑ ہے اب اسے سونے کا بنا دیجیے آپ سر وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ پہاڑ سونے کا بن جائے تم لوگ ایمان لے آؤ گے یا وعدہ کرو تم لوگ ایمان لے آؤ کہا کہ ہاں ہم ایمان لے آئیں گے رت جبر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور آ کر کے واپس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا ارب آپ کے اوپر سلام پڑھ رہا ہے آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور کہہ دیجئے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم سفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیتے ہیں لیکن اگر پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لے آئے تو ہم انہیں ایسا عذاب دیں گے ایسا عذاب دیں گے کہ آج سے پہلے ہم نے کسی قوم کو یہ عذاب نہیں دیا اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کا یہ مطالبہ پورا نہ کیا جائے اور ان کے لیے ہدایت کا اور رحمت کا دروازہ کھولے رکھا جائے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جی کہ رہنے دیجیے رحمت کا دروازہ ان کے لیے کھلا رہے میری قوم کو ہلاک اور برباد آپ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک وطلا بسا اوقات ان کے مطالبے پر معجزات کو ظاہر کیا اور بڑے بڑے معجزے ظاہر ہوئے لیکن پھر بھی وہ مال لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے جیسے آگے شاید آئے کہ ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے اس لیے کہ آپ کا جادو دنیا پر زمین پہ چلتا ہے لیکن جادو جادوگر کا جادو آسمان پر نہیں چلتا لیکن ٹکڑے ہوا کہ نہیں ہوا چاند آپ نے اشارہ کیا دو ٹکڑے ہو گئے نا لیکن پھر ایمان لے آئے پھر بھی ایمان لے کہا یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے کہ اس کا جادو آسمان پر بھی چلنا شروع ہو گیا تو ساتھیوں ارد ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی بات ماننا نہ چاہے تو کوئی نہ کوئی آئے لگا دیتا ہے جیسے وہ مشہور ہے کہ ایک پیر صاحب تھے اور ان کی بیوی ان سے ہمیشہ ناراض رہا کرتی تھی بڑے صاحب کراوت بزرگ تھے لیکن ان کی بیوی کبھی ان کی بات ماننے کے لیے تیار ایک دن گھر میں بڑی تنگ بہت تنگ کیا اس نے بہت تنگ کیا اس نے کہا کہ اب میں تم کو ایسی حالانکہ سب ایک مثال میں دے رہا ہوں ورنہ جھوٹا واقعہ اب ایسی کرامت میں تم کو دکھلاؤں گا کہ تم بھی مان جاؤ گی کہ ہاں میں صاحب کرامت بزرگ کہا چلو چلو تم جیسے بڑے بڑے دیکھے ہیں کرامت والے چنانچے صبح گئے اور جہاں جنگل میں ریاضت کرتے ہیں وہاں ریاضت کرتے کرتے اڑنا شروع کیے اور اپنے گھر کے اوپر اڑتے ہوئے آئے اور پھر ویسے چلے گئے واپس. جب بی بی نے دیکھا کہا کہ ہاں یہ صاحب کرامت دور گئے ہمارے ابھی یہاں ویسے جھوٹی کرامت کا دعوی کرتے رہتے ہیں ایسی کرامت دکھلائے تب تو میں مانوں نا جب شام کو آتے ہیں تو دروازے ہی پرٹ پڑی کہا کہ تم جھوٹے ہو بزرگ کرامت والے ایسے ہوتے ہیں کہ آسمان پر ہوتے رہتے ہیں کہا کہ بس مان گئی نا میں ہی وہ بز تھا کہا اچھا تم ہی تھے تبھی تو ٹیڑھے اڑ رہے تھے تھوڑا سا تیزے نہیں تھے لیکن پھر بھی بات ماننے کے لیے ساتھیو یہ ایک مثال ہے ورنہ انسان کی اور دائی کی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات آتے ہیں بہت سے واقعات آتے ہیں میرے بڑے بھائی امارات میں ہیں ان کی کیسے آپ لوگ جانتے ہیں بھی, بھی شیخن وہ بنارس میں ایک جگہ بیٹھے تقریر کیا تقریر کرنے کے بعد کہتے ہیں ایک بوڑھا آتا ہے اور کہتا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ آپ بڑی اچھی تقریر کی ہمارے سنیوں کے مولوی ایسے ہوتے ہیں ان وہابیوں میں تقریر کرنا کیسے آتا ہے یہ آتا ہے وہ آتا ہے کہ پندرہ منٹ بیس منٹ تک میری تعریف کرتا رہا جب اس کے بعد کہا کہ بابا میں بھی وہی ہوں جسے آپ وابی کہہ رہے ہیں آ, اللہ کی قسم اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور کہتا ہاں تبھی تو تم سے کم بنا ہے اٹھ کر کے چلا گیا تبھی تو تم سے کم بنا تو جو آدمی جس کی بات ماننا نہ چاہے وہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر غلطی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موجہ ظاہر کیا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گئے پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے جی؟ کیا کہتے ہیں مکہ کے لوگ کہ ہاں بھائی آپ تو ایسے جادوگر ہیں کہ آپ کا جادو آسمان پر بھی چلنا ایمان نہیں لے آئے خود اللہ تعالیٰ خلائد فرمائیت شکل قمل تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا ہر مطالبہ پورا نہیں کیا اب ایک اور چیز رہ جاتی ہے آدمی جب ہر چیز سے آج آ جاتا ہے تو گنڈا گردی اور مار پیٹ پر آ جاتا کہ نہیں سمجھانے سے آدمی نہیں مانا لالچ دیا نہیں مانا درایا دھمکایا نہیں مانا تو کیا کرتا ہے جی اس لیے مکہ کے لوگوں نے نبی کریم صلیم اور مسلمانوں کے ساتھ یہ حربہ بھی استعمال کیا اور ساتھیوں یہ ایسا حربہ تھا یہ ایسا اسلوب تھا کہ دنیا کی تاریخ نے یہ اسلوب نہیں دیکھا ایسی ایسی تکلیفیں دی گئی ایسا ایسا پریشان کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم اور آپ اگر اسے پڑھتے اور سنتے ہیں تو دل کاٹ جاتا ہے حیرت ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے یہ چیزیں برداشت کی ہیں وہ لوگ اسی جسم کے ہڈی ہڈی کے اور گوشت کے آدمی تھے یہ اللہ نے ان کے اندر کوئی اور جسم رکھا ہوا تھا نو اور یہ بھی آپ مانیں گے کہ دنیا کی تاریخ کے اندر بہت کچھ جھوٹ اور سچ بلکہ مسلمانوں کے علاوہ دنیا کے کسی تاریخ پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا لیکن اسلامی تاریخ ایسی ہے جو صحیح طور پر محفوظ ہے اور میں بھی کوشش یہی کرتا ہوں کہ سیرت سے متعلق وہی چیز آپ کے سامنے رکھوں جو صحیح اور ثابت ہے, یہ نہیں کہ اس میں بناوٹ اور ملاوٹ ہی دوڑنا سے جیسا کہ دیکھیں جگہ, جگہ میں اس پر آ آ آ یہ اشارہ اس طرح کرتے آ رہا ہوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہر چیز سے آج آ جائے اگئے مکہ کے لوگ تو گردی بدماشی اور مار پیٹ کے اوپر ٹائ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے اوپر تو بھی تکلیفیں دی ابو بکرو عمر کو بھی تکلیفیں دی زبیر کو بھی تکلیفیں دی اور جو غریب قسم کے محتاج پریشان حال لوگ تھے ان کا تو کچھ پوچھنا ہی نہیں ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا انہوں نے چنانچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم چلتے ہیں آگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا مسند احمد کے اندر سنن ترمدی میں مالک سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لقد اوزی تو فل ہی مایو مجھے اس وقت اللہ تعالی کے راستے میں تکلیف دی گئی کہ اس وقت کسی اور کو تکلیف نہیں دی جاتی کیوں؟ وجہ کیا ہے اس لیے کہ دوسرے لوگ جو مسلمان ہوئے تھے وہ حت امکان اپنے ایمان کو چھپائے رکھتے تھے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے آپ کو چھپایا نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ٹبوت ہی سے آپ علال اعلان نماز پڑھتے تھے الل اعلان آپ توحید کا توحید کا اعلان کرتے تھے آپ نے کبھی بھی اپنے طور پر البتہ تین سال تک پہلے ایسے گزرے ہیں کہ ہر ایک کو آپ نے دعوت نہیں دی ہے اسی کو دعوت دی ہے جس کے بارے میں یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہاں یہ میری دعوت کو قبول کر گا لیکن تین سال کے بعد ڈھائی سال کے بعد آپ ہر ایک کو دعوت دینا شروع دی. اس کو بھی جس کے بارے میں امید تھی کہ یہ میری بات مانے گا اور اس کو بھی جس کے بارے میں یہ امید تھی کہ میری بات نہیں مانے گا چنانچہ شوبر عبد البین فرماتے ہیں سب سے پہلے میرے کان میں اسلام کی آواز کب پڑی ہے کہ میں ابو جہل کے ساتھ مکے میں تھا کہ ایک گلی سے ہمارا گزر ہوا ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے اور آپ نے کہا اے ابو الحکم الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے حالانکہ ابو الحکم یعنی ابو جہل وہ اس امت کا فرعون لیکن آپ نے اسے بھی دعوت دی تو آپ چونکہ شو میں دوسرے مسلمان اپنے دین کو ظاہر نہیں کرتے تھے لہذا انہیں تکلیف نہیں تو آپ نے بیان فرمایا مجھے اللہ تعالی کے راستے میں تکلیف دی گئی کہ کسی اور کو تکلیف نہیں دی جاتی تھی مجھے ڈرایا گیا اس وقت کسی اور کو ڈرایا نہیں جاتا تھا اور میرے اوپر تیس دن ایسے گزرے ہیں کتنا تیس تیرے ایسے گزرے ہیں کہ مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا إلا یہ کی بلال جو کچھ چھپا کر کے لے آتے تھے ہم اور بلال اپنا گزارا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں سب سے پیش پیش کون تھے آپ کا چچا ابو لہب تھا سب سے پیش پیش اس لیے کہ آپ صلیم کے سابیک رام کے بارے میں جب ہر تدبیر فیل ہو گئی تو ستائیس آدمیوں کا کی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس کا سردار آپ کا چچا ابو رحب تھا اور ان ستائیس آدمیوں نے یہ طے کیا ہے کہ کی اب یہ لوگ سمجھانے سے نہیں مانیں گے ان کے لیے طاقت استعمال کی جائے لہذا ہر شخص کو جو جس کے خاندان کا تھا مسلمان ہوا تھا اس کے پیچھے پڑ گئے اور سب سے پیش پیش کون تھا ابو لہب تھا حتیٰ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صرف مکے ہی میں نہیں بلکہ مکے سے باہر بھی جایا کرتا تھا چونان کے ایک صحابی تاریخ ابن عبداللہ المحاربی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں سوکھے دل مجاز میں تھا سوکھے دل مجاز یہ بازار کہاں لگتا تھا پچھلے میں بتایا تھا ہم نے کسی کو یاد ہے سوکھ دل مجاز یہ کہاں لگتا تھا سوق اوقات یہ طائف کے پاس ہے اور دل مجاد کہاں تھا اللہ کے بندے یہ عرفات کے پاس قریب میں بازار لگتا تھا حج ختم ہونے کے فورن بعد جو بازار لگتا تھا وہ سوکھے دل مجاد کہتا تھا تو کہا کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سرخ لباس پہنے ہوئے ہیں اور ہر شخص کے پاس کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں اے لا الہ الا اللہ تم لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے لیکن ایک شخص ان کے پیچھے ہے جو آپ کو پتھرے مارتا ہے حتیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زخمی ہو کر کے آپ کے جوتے میں خون جمع ہو گیا اور وہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے اس کی باتیں تم نہ ماننا ہم نے کہا کہ یہ کون ہے کہنے لگے کہ یہ بنو ابد المتلب کا مرد ہے کہا دوسرا کون ہے کہا یہ اس کا ابو ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر صرف ابو لہب ہی نہیں بلکہ ابو لہب کی بیوی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں سب سے آگے تھی یہ بد وقت کیا کرتی تھی کہ جنگلوں سے جھاڑیاں خاردار اور کاٹے لے آتی تھی اور رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیا کرتی تھی تاکہ آپ کا ادھر سے گزر ہو تو اللہ تعالی کو ظاہر بات خود نبی کریم اس سے زیادہ تکلیف تھی کہ بنو حاشم میں صرف یہی ایک شخص تھا جو آپ کو تکلیفیں دینا دوسرے لوگ نہیں دیا کرتے دوسرے خاندان والے تھے لیکن بنو حاشم کے لوگ میں صرف یہی ایک تھا لہذا اللہ تعالیٰ نے بھی اسے وہ سزا دی ہے کہ قرآن مجید میں وہ آیت سورت نادل پروائی جو نوزول کے لحاظ سے ہمارے خیال سے پانچویں سورت ہے یا چھٹی سورت ہے پانچویں پہلی سورت اقرا پھر یا ایوہ المزمل پھر ہے نا پھر قلم اور پھر المسد ہمارے خیال سے یہ ہے تو ایسے سورت نادل ہوئی کہ قیامت تک حافظ اور قاری لوگ امام لوگ پڑھتے رہیں گے اور ابو لہب اور ان کی بیوی کو بلانت بھیجی جاتی ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے برباد ہوا نہ مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی اس کے کسی کام آئی اور ان قریب وہ دہتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا اور اس کی بیوی بی جو لکڑیا دھو کر کے لے آتی ہے, اشارہ ہے کہ آپ کے راستے میں کانٹا بچھایا کرتی تھی وہ ڈھو کر کے لے آتی ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں آپ کا چچا ابو لہب اور اس کی بیوی بی ہاورا ام جمیل جس کی کنیت تھی ہر کی تھی, تھی وہ سب سے آگے آگے تھے اور جب یہ صورت نازل ہوئی جیسا کہ مسدرک حاکم کے اندر ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں ایک پتھر لیتی ہے وہ بڑبڑاتے ہوئے مسجد کے اندر حرام میں داخل ہوتی ہے آپ صلی سلم ہاتے اوبکر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے دور سے جب ہتے او بکر نے دیکھا کہ وہ آ رہی ہے بڑے غصے میں پتھر ہے بہائے ہے اس کے ہاتھ میں آپ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے در ہے کہ یہ آپ کے اوپر پتھر نہ فینکے آپ نے فرمایا تم خبراؤ نہیں مجھے وہ دیکھے گی نہیں مجھے وہ دیکھے گی نہیں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَإِذَا قَرَعَتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكُ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا جب آپ قر� تو جو لوگ آپ کے اوپر ایمان نہیں لے آتے آپ کے ان کے درمیان میں ایک پردہ پڑ پر جایا کرتا ہے آتی ہے تو ابکر کے پاس کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے اے ابو بکر سنا ہے تمہارے ساتھی نے میری برائی بیان کی ہے میری مدمت کی ہے تو او بکر نے کہا کہ اللہ کی قسم انہوں نے تیری برائی نہیں بیان کی بتائیے سچے تھے کہ جھوٹے تھے او بکر کیوں ہاں اس لیے ایک اصل برائی تو اللہ نے بیان کی اللہ کے رسول کا کلام تھوڑی ہے کہا اللہ کی قسم انہوں نے تیری کوئی برائی نہیں کی ہے کہتی کہ ہاں تم سچے ہو صحیح ہے جانتے نہیں ہے لوگ کہ میں اپنے سردار کی بیٹی ہوں میری برائی کون کر سکتا اور یہ کہتے ہوئے مزم عصینا نے وسینا ودین محمد کے بجائے آپ کو مزم کہنے لگی ہے نا کہ ہم نے ان کی نافرمانی کی ہے ان کے دین سے دشمنی کی ہے اور کہتے ہوئے واپس چلی گئی ساتھیوں یہاں رک کر کے بتا دوں کہ یہ آیت اگر آپ سچے ہیں غور سے سن لیجیے آپ سچے ہیں آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے آپ کو ظالم پکڑنا چاہتا ہے تو آپ قرآن مجید کی اس آیت کو اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیات کو ہے نا یاسین کی ابتدائی وجالوکم جی وجا اللہ اس آیت کو آپ یاد کر لیں سور اسرائیل کی آیت کو اور اس آیت کو یاد کر لیں اگر آپ کو کوئی ظالم ظلمن پکڑنا چاہتا ہے آپ کو چاہتا ہے اور آپ اس آیت کو پڑھ لیں اگر اللہ تعالی کی مرضی ہوگی تو آپ کو نہیں دیکھ سکے گا اور ہم نے بعض لوگوں کو بتلایا یہ میں نام نہیں بتانا چاہتا ان کا ان کے اوپر بعض ایسے معاملات تھے سفر کیا اپنے ملک کا کمپوٹر میں ان کا نام ہے لیکن کچھ نہیں وہ نکلتے آیت وید الخراج اللہ کو سورہ یاسین کی امام قرطبی رہ محل اپنی کتاب تفسیر قرطبی حکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک بار یہ واقعہ پیش آیا کہ میں قرطبہ میں تھا میں ایک قلعے سے نکلا اور دشمن نے میرا پیچھا کیا دشمن نے میرا پیچھا کیا جب میں دیکھا کہ میں نہیں بھاگ پاؤں گا تو یہ راستہ اسی راستے کے بغل میں میں کھڑا ہو گیا اور یہ آئے پڑھنا شروع کر دیا ہم نے اٹھا کر کے دیکھ لیجئے آپ سورہ بنو اسرائیل کی تفسیر اور اور بھی کئی لوگوں کے واقعات نقل کیے ہیں انہوں نے خود اپنا واقعہ یعنی ان کا اپنا ذاتی واقعہ اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ میں قلعے سے باہر بھاگا دشمنوں نے میرا پیچھا کیا جب میں دیکھا کہ میں نہیں جا پہوں گی وہ دو تھے اور میں اکیلا سے میرے پاس ہتھیار نہیں تھا تو میں راستے کے بالکل کنارے وہی پر کھڑا ہو گیا کہا اللہ کی قسم آسمان کے نیچے مجھے کوئی اور چیز چھپانے والی نہیں تھی لیکن وہ دونوں میرے پاس آ رہے ہیں جا رہے ہیں کہتے پتا نہیں کہاں چلا گیا پتا نہیں کہاں چلا گیا وہ بلکہ ان میں سے ایک کہنے لگا وہ تو شیطان تھا انسان کو اتائی رہی اس لیے غائب ہو گیا اس لیے غائب ہو گیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی فیضا خراۃ القرآن جمع مستورہ اور آپ وہیں بیٹھے رہ گئے آتی ہے ام جمیل حضرت بکر کو دیکھتی اور آپ کو نہیں دیکھتی ہے تو خیر یہ بات دوسری طرف نکل گئی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابو لہب اور اس کی بیوی بنو ہاشم کے یہ آپ کے اوپر بہت سختیاں کیا کرتے تھے صرف ایک آدھ واقع ایک طرف میں اشارہ کر کے بڑھتا ہوں کہ آپ کو کس قدر تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ ساتھیو ہو آپ سیرت پڑھیں بسا اوقات آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف دیتے تھے اتنا مارتے تھے کہ آپ بے ہوش ہو جایا حتی کہ یہاں تک ایک بار صورت حال پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا چاہے ابو طالب ناراض ہی کیوں نہ ہو آپ کو آج قتل کر کے چھوڑیں گے حضرت نے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول شل... صحیح بخاری شریف کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے پاس نماز پڑھتے تھے ہوتا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانے کعبہ کا جو سایہ ہوتا تھا عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کو اپنے سامنے کرتے تھے کھانے کابا کی طرف کے آپ نماز پڑھا کرتے تھے اور دیا دھوپ رہا کرتی تھی تو مقام ابراہیم اور خانے کعبہ کے درمیان میں آپ نماز پڑھا کرتی تھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مکہ کے لوگ جو قریش ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے ہیں تو ابو جہل بد بخت کہتا ہے کہ آج بنو فلان نے ایک اونٹ دبا کیا ہے یا بنو فلا کی نے بچہ دیا ہے اور اس کی غلادت فلا جگہ پڑی ہوئی ہے کیا کوئی شخص یہ جراط کر سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ محمد جب سجدے میں جائیں تو لا کر کے ان کے سر کے اوپر یہ گندگی ڈال دے جو سب سے بڑا بد تھا اس میں سے رقبہ ابن ابھی معاہد وہ اٹھتا ہے اور جا کر کے لے آتا ہے آپ کے سجدے میں جانے کا انتظار کرتا ہے آپ سجدے میں گئے تو لا کر کے نعود آپ کے سر کے اوپر اس گندگی کو ڈال دیتا حضرت عبدال مسود کہتے ہیں کہ وہ اللہ میں دیکھ رہا تھا لیکن میرے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ میں آپ کے سر سے اس کو ہٹا دیتا اتنے میں کسی نے جا کر کے گھر بتلایا تو فاطمہ بچی تھی دوڑی ہوئی آتی ہیں اور اس کو ہٹاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے سے سر اٹھاتے ہیں وہ گالیاں دینے لگی برا بھلا ان کو کہنے لگی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو کہا کہ اللہ عمل کے بے قریش اے اللہ تعالی قریش سے تو میرا بدلہ لے لی لے حضرت عربا ابن زبیر کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت عمر ابن آج سے سوال کیا اور ان سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے مشکل وقت کیا آیا ہے آپ نے کب آپ نے جو دیکھا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خان کعبہ کا جو حجر ہے آپ اس میں نماز پڑھ رہے تھے حجر جانتے ہیں جو اتنا گھیرا آپ اس میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں عقبہ ابن معید بد وقت اٹھتا ہے ساتھیو یہ شروع میں عقبہ ابن معید بتا دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بہت سنتا تھا آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیتا تھا آپ آب تفسیر ابن کثیر سورہ الفرقان کی آیت یوم اللہ کی تصویر اٹھا کر کے دیکھیے آپ کو تکلیف نہیں دیتا تھا اس کا ایک دوست تھا وہ کہیں سفر پہ گیا ہوا تھا وہ جب واپس آتا ہے تو عقبہ کے بارے میں مشہور کر دیا تھا لوگوں نے کہ تو مسلمان ہونے جا رہا اب دوست کے پاس جاتا ہے یوکبا تو دوست سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا ہے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا ہے کہا کیا بات ہے بھائی میرے سے بات کیوں نہیں کرتے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ تم محمد پر ایمان لے آنے جا رہے ہو اللہ مس محمد کہا قریش نے میرے بارے میں یہ بات کہہ دی ہے کہا ہاں کہا کہ یہ بتاؤ تمہیں کیا چیز راضی کرے گی تو بدبخت کہتا ہے کہ جا کر کے اگر تم محمد کے اوپر تھوک دو تم تمہیں, تمہیں سچ مانوں گا وہ بدبخت اڑتا ہے نبی کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر اس نے تھوک دیا ہے اس نالائک کو کیا معلوم تھا کہ یہ کس کا چہرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اپنے دست مبارک سے اس کے تھوک ہٹایا اور کہا کہ اے عقبہ اگر مکے کے پہاڑوں سے باہر تم مجھے ملے تمہیں قتل کر دوں گا مکہ کے پہاڑوں سے باہر اگر تم مجھے, تم مجھے تم کو قتل کر دوں گا اس نے سوچا ہوگا کہاں ملنے والے ہیں اسی لیے جب غزے بدر کا معاملہ پیش آیا ہے تو سب جا رہے تھے لیکن عقبہ جانے کے لیے تیار نہیں تھا رقبہ بدر جانے کے لیے تیار نہیں تھا حالانکہ مکہ کے سرداروں میں تھا لوگوں نے اس سے کہا کیوں کہا اس لیے کہ محمد نے مجھے دھمکی دی ہے اللہ مسلح محمد اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے انہوں نے مجھے دھمکی دی ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے کہا کہ تمہیں سب سے تیز رفتار گھوڑا اور اونٹ دے دیتے ہیں ویسے تو ہماری ہار ہوگی نہیں اور اگر خدا نخواستہ ہار کا معاملہ ہے اسے, اسے مجبور کیا تو وہ گیا ہے ساتھیوں ہی کہتے ہیں کہ اس کا گھوڑا یا اس کا اونٹ صاف زمین میں گر پڑا ہے اور دھس گیا ہے اس کا پیر اور مسلمانوں نے اسے گرفتار کر لیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے پہلے پہنچنے سے پہلے حکم دیا کہ ہاں اسے قتل کر دیا جائے تو وہ کہتا ہے کہ اے محمد کیا آپ مجھے قتل کر دیں گے کہا کہ ہاں کہا کیوں, کیوں قتل کریں گے کہا اس لیے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے اس کے عوض میں کہ تم نے میرے منہ کے اوپر تھوکا تھا اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے تو چادر لے کر کے آتا ہے اپنی یا آپ وسلم کی چادر سے آپ کے گردن کو اتنے زور سے کھینچتا ہے کہ آپ علیہ وسلم پاس طاقت نہیں رہ گئی ارے تو بکر رضی اللہ بھاگے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارے کیا کر رہے ہو اتخت یقینی اللہ تم ایسے شخص کو مار رہے ہو جو اللہ کا نام لیتا ہے تو کہنے کا مطلب ساتھیوں میں اگر ذکر کرتا چلوں کی کو کیسی تکلیفیں دی جا رہی تھی تو یہ بڑا لمبا قصہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمت دی ہے اور بساؤ کا تسلی بھی اللہ تعالی دیتا رہا ہے ایک بار یہ سنتے چلیے صرف دو باتیں سنتے چلیے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کو سفا پر بیٹھے ہوئے تھے آپ کے جسم زخمی تھا بڑے پریشان تھے اس لیے کہ بتقاع بشریت آپ کو تکلیف ہوا کرتی تھی کہ میں ان کو جہنم سے نکال رہا ہوں میں انہیں پھول دیتا ہوں میں انہیں باغچے میں لے جا رہا ہوں اور یہ مجھے پتھروں سے مارتے ہیں مجھے میرے اوپر پتھر برسا رہے ہیں بڑا تکلیف ہو جایا کرتی تھی تو بڑے غمگین آپ صفا پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے جبرائیل تشریف لے آئے اور کہا کہ اے محمد اے اللہ کے رسول کیا بات ہے آپ نے فرمایا دیکھتے نہیں کہ کفاروں نے کافروں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے تو کہا آپ پریشان ہو گئے آپ کوئی نشانی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا کیا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے آپ اس پر پریشان کیوں ہیں اللہ نے آپ کا کیا مقام رکھا ہے کہا کہ جی ہاں کہا وہ جو دور وادی میں ایک درخت دکھائی دے رہا ہے آپ اسے بلائیے دور جو وادی میں درخت دکھائی دے رہا ہے اسے بلائیے یہ مسلم احمد روایت ہے اللہ عالبانی اس کو صحیح کرار دیتے ہیں دور جو درخت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور درخت چلتا چلتا چلتا چلتا آ کر کے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا حتجبر نے کہا اسے حکم دے دیے کہ اپنی جگہ چلا جائے واپس آپ نے اسے اشارہ کیا درخت دوبارہ جا کر کے اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا کہا دیکھا آپ کا کیا مقام ہے آپ نے کہا بس بس بس بس بس تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تسلی کا سامان بھی پیدا کرتا تھا آپ کی تسلی کا سامان بھی پیدا کرتا تھا بسا اوقات ایسے ہی معجزات کو ظاہر کر کے انہی میں سے ایک یہ بھی ہے مسند احمد ہی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خانے کعبہ کے ارد گرد اکٹھا ہو کر کے یہ چار پانچ بڑے بدبخت تھے ابو جہل عاص نے وائل اسود ابن ابی اسود ابن, ابن مختلف اور ایک ہمارے خیال سے عمارا نام کا تھا یہ, یہ بڑے بدبخے آپ کو ہر جگہ تنگ کیا کرتے تھے خانے کھوائے بیٹھ کر کے آپ کے خلاف میٹنگیں کیا کرتے تھے آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے آپ کے خلاف ٹٹھا کیا کرتے تھے تو یہ سب بیٹھے ہوئے تھے اور کہا کہ تم لوگوں کا بھی عجیب معاملہ ہے روز آنا محمد اللہ آ کر کے یہی نماز پڑھتا اور چلا جاتا تم لوگ کچھ کہتے نہیں ہو تو کہا کہ تنگ آ گئے ہیں ان باتوں سے ایسا کرتے ہیں کہ اس بار آتا ہے نا تو سب مل کر کے اسے ختم ہی اس کا معاملہ کر دیتے ہیں بنو مختلف اور بنو حاشم بہت کریں گے پورے خاندان تو نہیں سکتے ہیں بہت کریں گے اس کی دیات کا مطالبہ کریں گے تو اتنا ہم دے دیں گے اتنا تم دے دینا اتنا فلا دے دے گا یہ خبر لوگوں نے حضرت فاطمہ کو پہنچا دی حضرت فاطمہ رضی نوطہ روتی ہوئی آپ صلی اللہ کی خدمت میں جاتی ہیں اور کہتے ہیں اے ابو جان آج آپ مسجد میں نہ چاہیے کہا کیا معاملہ ہے کہا اس لیے کہ مسجد میں فلاں فلاں فلاں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے آپ کے خلاف یہ پروپاگنڈا کیا ہے یہ پروپگنڈا کیا ہے کہا کہ اچھا یہ کیا ہے پروپگنڈا کہا بیٹی وضو پا لے جاؤ آپ نے وضو کیا وضو کرنے کے بعد آپ مکے میں جاتے ہیں خانے کعبہ میں مچھلی حرام میں جاتے ہیں آپ کو دیکھ کر کے جو سارے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے دبک کر کے بیٹھے ہی رہ گئے ہر ایک نے اپنے سر کو سے جھکا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی ایک اٹھائی ہے اور ہر ایک کے اوپر پھینکا ہے تو جس کے اوپر وہ مٹی پڑی ہے راوی کہتے ہیں بدر کے دن وہ قتل کر دیا گیا ہے آپ نے شاہ حاطل اسی طریقے سے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم شریف میں روایت تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانے کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے ابو جہل بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتا ہے اور آپ کے سر کے اوپر اپنا پیر رکھ دینا چاہتا ہے اور کہا تھا دھمکی دیا تھا آج آگ آج اگر سجدے میں گئے تو ان کے زمین میں ان کے چہرے کو رگڑے بغیر چھوڑوں گا نہیں میں آپ جب سجدے میں گئے آگے بڑھتا ہے آگے بڑھنے کے بعد کیا کرتا ہے تھوڑی دیر میں ایسے ایسے کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے ایسے ایسے اپنے دونوں ہاتھوں سے کرتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے لوگوں نے کہا یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا کہا کہ ہمارے درمیان اور محمد اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان آگ کا ایک بہت بڑا خندک تھا جس میں آگ جل رہی تھی اور اس خندک کے کنارے عجیب ڈراونی شکلیں تھی اور بہت پنجے مجھے دکھائی دے رہے تھے مجھے خطرہ ہوا مجھے اوچک نہ لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ذرا سا آگے بڑھتا تو فرشتے اس کے ایک ایک عضو کو نوچ ڈالتے اور ختم کر دیتے تو اللہ تبارک و مطالعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا آپ کو تکلیفیں دیا کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا اللہ تعالیٰ رہ, رہ کر کے سامان پیدا کرتا تھا اس کے بعد لوگوں نے حضرت بکر کو بھی تکلیف دی اور اس قدر تکلیف دی اس قدر تکلیف دی کہ بسا اوقات حضرت بکر نے مکہ سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا اسی لیے حضرت ایک بار خطبہ دینے کھڑے ہوئے کہا کہ اے لوگ یہ بتاؤ کہ سب سے بہادر انسان کون ہے لوگوں نے کہا کہ سب سے بہادر تو آپ ہیں آپ آج تک کسی سے ہارے نہیں ہیں کہا دیکھو میرا معاملہ یہ ہے اگر کوئی شخص میرے سامنے میدان میں آیا ہے تو اس سے ہمیں پٹھ لیا ہوں لیکن سب سے بہادر ابو بکر ہے سب سے بہادر کون تھے ابو بکر تھے کہا اس لیے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے آپ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے لیے بلکہ داخل ہوئے تو سارے ابو جہل اور فلان اور فلان آپ کے اوپر پل پڑے کوئی آپ کا گلا دبا رہا تھا کوئی آپ کا پیر کھینچ رہا تھا کوئی آپ کی شرمگاہ مار رہا تھا اور کہہ رہا تو لات برا کہتا تو لات اور برا کہتا اور آپ ستم کرے تھے ہاں میں ہی کہتا ہوں میں ہی کہتا ہوں کہا کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کر کے آپ کو بچائے اگر آگے بڑھا ہے تو کون بڑھا ہے وہ بکر آگے بڑھے ہیں ایک کو مار کر کے پھینک رہے ہیں دوسرے کو ہٹا رہے ہیں تیسرے کو پیچھے کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں کہ اے لوگ ایک ایسے شخص کو تم لوگ کیوں قتل کر رہے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رم اللہ ہے کہا کہ یہ کہنا تھا کہ لوگ چھوڑ کے وہ بکر کے اوپر پل پڑے ابو بکر کے اوپر پل پڑے اور اتنا ہمارے ہیں کہ اب بکر کو اٹھا کر کے اپنے ہاتھ اٹھا کر کے لے جایا گیا کہاں ان کے گھر پہنچایا گیا بکر کو اس نے ہجرت کر لیا حضرت عمر کو تکلیفیں دی گئی حضرت عثمان کو حضرت زبیر کو یہ قصہ بڑا لمبا ہے اور جو بیچارے کمزور تھے ان کی تکلیف کے بارے میں تو پوچھا ہی نہ جائے کہ ان کو کیا کیا جاتا تھا آپ لوگ بلال کے بارے میں سنا ہوگا حضرت خباب ابن نے کے بارے میں سنا کہ نہیں اور بیچاری جو لوڈیاں تھیں دو لوڈیوں کا نام میں آپ کے سامنے لیتا ہوں حالانکہ اور بھی ہیں ایک اور نہدیہ ہیں نہ دیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں تو ایمان جب لے آئی تو ان کی مالکہ جو ہے انہیں تکلیف دیتی ہے دو قسم کی تکلیف دی ہے ایک تو انہیں سزائیں دیا کرتی دی تھی اور دوسرے ان سے اتنا کام لیتی تھی آٹا پیسنے کا اور یہ کہ کسی انسان کے بس میں ہے ہی نہیں ہے اور جب وہ کہتی تھی کہ اللہ کے بندی مجھے معاف کر دو مجھے چھوڑ دو تو کہتی تھی کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گی تو اسے چھوڑے گا تو تیرا رب ہی تجھے موت ہی چھڑائے گی تو کیا چھڑائے گی موت ہی چھڑائے گی وقت زیادہ ہو گیا میں اسی پر اپنی بات کو بند کر رہا ہوں تجھے موت ہی چھڑائے گی اتنے مہاتوبکر کا وہاں سے گزر ہوا حضرت اب بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تجھے کس کتنے بیچے گی اس کو کہا کہ اتنے بڑی بھاری قیمت لگائی حضرت اب بکر نے خرید کر کے आजाद کر دیا۔ تو اس کی مالکہ کیا کہتی ہے؟ کی اگر تُو اسے بلاش یعنی بغیر پیسے کے بھی مانگتا پھر بھی میں تجھے دیتی لیکن میرے کسی کام کی نہیں ہے حضرت او بکر نے کہا کہ تُو یہ کہہ رہی اگر سے اتنی اتنی قیمت مانگتی پھر بھی میں اس کو خرید کر کے آزاد کر دیتا دوسری حضرتیں جنی راہ یہ بنو مخزوم کی لونڈی تھی ابو وہ جہل انہیں تکلیف دیا کرتا تھا ساتھیوں اس قدر تکلیف دیا تھا اس قدر تکلیف کی تکلیف کی وجہ سے ان کی آنکھ کی بینائی جاتی رہی نابینا ہو گئی تو بدبختے کیا کہتے تھے کہ لات اور رزا کی اس کے اوپر پٹکار چھین لیا ہے پھر بھی لوگوں نے انہیں بخشا نہیں حضرت او بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو جاتے ہیں اس کو خرید کر کے آزاد کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ لے جاؤ یہ تو نابینا ہو ہی گئی ہے اللہ ترزا نے اس کی بینائی چھین لی ہے وہ کہتی تھی کہ لاتا کسی کام کے نہیں ہیں ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ واپس کر دی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ کر دی ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ طریقہ تعذیب کا بھی انہوں نے استعمال کیا اور طرح طرح سے مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے رہے آگ کے انگاروں پر خباب ابن حضرت خباب کو لٹایا ہے آگ کے انگاروں پر سوچنے کی بات ہے ساتھیوں آپ کے ہاتھ پر ایک چھوٹی سی چنگاری ہو جائے تو آپ برداشت کر سکیں گے ترملا اٹھتے ہیں چل جائے کہ پورے آگ کے انگاروں پر اور اوپر پتھر رکھ دیا جائے اس کے اوپر انہیں لے جایا جا رہا ہے اسی لیے حضرت عمر فاروق ردیوں سے اتنی قدر کیا کرتے تھے کہ ایک بار ان کی مجسم میں گئے تو انہیں بٹایا کہا کہ امار یہاں پر آؤ یہ تمہارا مقام ہے خباب یہاں پر یہ تمہارا مقام ہے کے علاوہ اس جگہ کا حق دار کوئی اور نہیں ہے اور ان سے کہا ذرا اپنی پیٹ تو دکھاؤ اپنی پیر تو دکھاؤ جب پیٹ کھولر کر کے دکھایا ہے تو ان کے پورے جسم کے اوپر برس کی بیماری جیسے داغ تھے وہ کس چیز سے تھے آ کے انگاروں پر لیکن پھر بھی وہ لوگ اپنے دین کو چھوڑا انہوں نے نہیں ہے ساتھیو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحاب کرام کی سیرت کو سننے اور ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بہت چاہتا ہوں کہ معاملہ مختصر ہو جائے لیکن بات لمبی ہوتی جاتی ہے اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسے خاطر خواہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے کا شدود